محمد سلیل کریم آج ملنے کے لیے ساتھ ساتھی آئے تو کچھ دنوں کچھ عرصہ سے آتے جاتے ہیں کہ آج کی تیاری کی ہوئی ہے میں ترجمہ تفسیر لے کر آئے ہوں بازار سے کہ اب اپنے کوئی زندگی دوست کرنے کی فکر کر رہا ہوں آواز آ رہی ہے نا سہرسہ میں نے کون سی تفصیل لائے ہیں مجھے تو پتہ نہیں کو پتہ بھی نہیں کون سی تفصیل لائے اور وہ اپنے بننے کے لیے آپ لے کر آ گئے ہیں تو آج ملنے کے لیے آج تفسیر لے کر آئے ہیں تفصیل پر فرق میں لکھا ہوا تھا کہ فلانا ترجمہ ہے میر ترجمہ ہے کس کا ہے کوش پتہ کسی کا نام و نشان ہے اصل امید کس کا ترجمہ ہے ساگر صاحب سرفراز صاحب معلومات ہے تو نہیں پتا نہیں کس کا ترجمہ ہے اچھا وہ آنے جانے کا یہ ملنے کے لے آتے نا میں نکلوں تو اٹھ کھڑا ہیں ہی. پھر بیٹھ جائے پھر میں اندر سے آؤں پھر اٹھ کھڑا ہو اے ازاز آباد باغ جو نام نہاد پیر صاحبان نے طریقہ بتایا ہوا تھا وہ اتنا کرنا تھا اور تربیت کے لحاظ سے اتنی معلومات بھی نہیں ہے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے اللہ کی کہاں جتنے عظیم مہمان آئے ہوئے تھے گھر پر نا اور میرے آنے جانے سوچتے ہیں تو مجھے ایسے محسوس جیسے میرے سر بڈڑنے مار رہے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے وہ ابھی طرح صدب کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ ایسے بٹرنے مار رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں صاحب اکرام کو بیٹھک کا حکم نہیں فرمایا ہوا کسی والدین کے آنے سے استاد کے آنے سے کسی وقت آپ اٹھ گئے ایک دفعہ اٹھ گئے تو بار بار اٹھنا بیٹھنا آپ کریں تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے زندگی مشکل ہو جاتی ہے ایک دفعہ جی آباد و مرضی میں محمد امین صاحب کے صاحبزادوں نے بلایا تھا تو ماں بغیر ان کا کوئی مشورہ تھا ان کے سلسلے کو کوئی پیر صاحب آئے کہا کے پیر صاحب آئے تھانے کے پیر صاحب کو کوئی بات کے نہیں کھڑے ہوتے سارے مریض کے مجموعے میں کھڑے ہو جاتے بیٹھتا تھا پھر سارے بیٹھتے پھر کوئی بات کے نہیں کھڑے ہوتے پھر سارے کھڑے جاتے یہ الرجی سے مجلس میں کہ ہمارے بہت جان جی کی حضرات مساطرام حضرات کا ملین اور خود حضور صلی اللہ ایک عام آدمی کی زندگی گزارتا تھے کبھی صاحب گرام آگے چلنے رہے ہیں آپ ہی یہ چل رہے ہیں کبھی آپ آگے چل رہے ہیں مسجد میں آ گئے مجلس میں آپ سے شیپ لائے مجلس بیٹھی ہوئی ہے اب وہ ایک طرف کو بیٹھ کے سب سارے اکرام رخ ادر کر لیے بس تو کہ توفات اتنے نہیں بڑھانے چاہیے کہ جس سے زندگی مشکل ہو جائے ایک صابظ کا واقعہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پیچھے سے آئے تو انہوں نے آ کر ایسے کیا حضرت کیسے کی کیا بات بڑی بیدبری کی بات ہے ایک اور کہتا ہے محبت کافی کا تعلق تھا دیکھا تھا آپ نے شفقت فرمائیے متوجہ ہوئے تو صاب کی اتنی دل میں قدر تھی اور محبت تھی اتنی کسی ہو سکتی ہے ایک صاف آئے تو انہوں نے اونٹ کھڑا تھا آپ کا اونٹ تو کھڑی تھی انہوں نے آ کر تلوار لیگیں کاٹ کوچے کاٹ دی جو ٹینڈو جانور کھڑا ہوتا ہے بڑی جو نس ہے پیچھے وہ کاٹ دی اور وہ سابا گرام جوڑتے ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے وہ بھاگ کر جو ہے تو ہاں کسی کھڑے میں چھپ کر بیٹھ گئے تو ان کو ان کو پکڑ کر لایا گیا تو صاحب خیال ہوا کہیں اسلام سے پھر گئے ہیں اور کہیں وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پکڑ کر لایا گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یار صلاحی رسم کے کوئی پھاقہ یا گوشت گوشت کھانے کو دل چاہا تھا تو ہم نے کہا کہ آپ کو اونٹ کو وہ دیں گے آپ ایسے ہی ذبح کر کے پھر ہمیں دے گے ذبح کر کے دے دو کمال کر سب کو ہو سچ بات ہے کہ وہ محبت الگ دل کا ہے صابۂ کرام کا یہ ظاہر جہاز کا ہم نے ادب آزاد بنا لیے ہیں یہ کوئی خاص ضروری باتیں نہیں ہیں کا تذکرہ کر رہا تھا اٹھو بیٹھو تھی کر رہے ہیں اور باقی ہم سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے کیا دینا چاہتے ہیں اس کی معلومات اپنی مرضی سے گیا ہے اور تفصیل لے کر بیٹھ کے اس کو پڑھنے کے لیے میں نے وہ کہانی سنائی میں نے کہا یہاں پر ایک پروفیسر عزیز السباد انگریزی کے پروفیسر ہوتے تھے اور تفسیر پڑھ کر گمراہ ہوئے تھے مرتد ہوئے تھے تو ساری عمر مرتد رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے فکر کی ان کی حضرت ملان صاحب اور اللہ علیہ کے پاس ڈاتے گئے کی کیونکہ وہ بہت یہاں بات کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرتا تھا حضرت مولا صاحب اور اللہ علیہ کے پاس آتا گیا مہینہ اس نے مناظرے کیے فرمایا کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا کہ گمراہ کیسے ہوئے ہیں اس نے کہا میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو آ, سو کنٹرو میں لکھا ہوا تھا کہ جب so like like اپنی بیویوں کا تبادلہ کریں گے تو وہ کیسے کریں گے کریں گے تو انگریزوں کا تبادلہ سمجھو انگریز میں بھی تبادلہ کرتے ہیں ذائقہ بدلنے کے لیے تو بات ہے کہ اس آئے کا ترجمہ ایکسچینج افوائش تھا ہی نہیں وہ یہ تھا کہ جب آپ کسی عورت کو طلاق دے کر ایسے حالات نباہ نہیں ہو رہا ہے تلخ ہلاتے ہیں ان کی زندگی بھی مشکل میں ہے تمہاری زندگی مشکل میں ہے تو اس کو جب تم چھوڑ رہے ہو اس کی جگہ بدل کے دوسری عورت لینا چاہتے ہو تو پہلے عورت کا جو مہر تھا ساری باتیں اس کو پوری پوری ادا کر کے اس کو کرو گے نکال جو ہے تو اس طریقے سے کر لو میں وہ چونکہ اتنی تفصیل تو استاد بتاتا ہے ترجمے سے ترجمہ سادہ پڑھنے والے آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے تو اس نے توڑی آدمی نے ترجمہ پڑھا پڑا سادہ یہ بات نہیں تھی اور بخاری شریف پڑھ کر تو کئی آدمیوں کو گمراہ ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اگر بخاری شریف پڑھو گے نا تو ان شاء اللہ گمراہ کی پوری امید ساتھی ایران ہو گئے کہ بخاری شریف پڑھ کر ہدایت پھینکتی ہے قرآن کے بعد صحیح کتاب ہوگی جی کہتے گمراہ ہو جاؤ گے ہاں بخاری شریف سات سال مدرسے پڑھنے کے بعد آٹھ آٹھیں سال طالب علم پڑھتا ہے اور بھی استاد سے پڑھتا ہے اور بار بار استاد سے ساری دار مطالعہ کر کے آتا ہے گھنٹوں مطالعہ کر کے آتا ہے استاد اور شاگرد کو پڑھنے کے دوران پھر بعض جگہوں پر اس کو مشکلات پیش آتی ہیں اور استاد سے سوال کر کر کے پوچھتا ہے اور بار بار بات کرنے کے بعد سمجھتا ہے اور یہ ناڑی نسو خیرہ جا کر بازار جب سے جیب میں پیسے تھے جا کر کتاب اٹھا کر لیا اور پڑھنا شروع کر کے بغیر استاد تو باپ بتائیں کہ گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اور گمراہ ہونے کے بعد ہم نے مسئلہ بنے گا اوروں کے لیے مسئلہ بنے گا یہاں میڈیکل کالج میں ایک طالب علم کا داخلہ ہوا میں دوسری پوزیشن لی ہوئی تھی بزرت کے بورڈ نے اور وہ آنے سے پہلے چلر لگا لیے رائیوڈ میں ملاقات ہوئی اس کی چلے میں البوں کے ساتھ رہ کر سر بھی بولنا سیکھ اتنا ذہین آدمی یہاں آیا یہاں اس کو اسی ہاسٹل میں انہوں ساری انڈسٹری کا تھا تھا۔ نمبر ایک میں اس کو جگہ ملی تو اس کو اس باسٹل سے میں نے میر بنایا ایسا آدمی بہت ذہین ہو ذرا تو آگے بڑھنے والا ڈمیا ڈم قسم کا ہو تو اس کا امیر بنائے تو یہ کا کام کر لیتا ہے اور درخت جم جاتا ہے دلس کا لگ جاتا ہے پھر جب مامورین اور سارے درخت کی ڈانڈ ڈبڑ کرتے ہیں اختلافات کرتے ہیں گانے کے لیے کرتے ہیں تو خود اصلاح اصلاحی کرتی تو بعض امیر ماموروں کی اصلاح کرتے ہیں امیر بعض مامور امیروں کی اصلاح کرتے ہیں اب یہاں آ گیا جی وہ کام سے شروع کیا اب یہاں سے اس کا جذبہ ہوا کہ میں جب بیان کیا کروں تو قرآن پاک کی آئےتیں پڑھ کے ترجمہ تفسیر کیا کروں کے بزرگوں کی ہدایات ہے کہ جو موٹی موٹی باتیں آپ نے سنی ہیں ہم سے آپ کو یاد رہ گئی ہیں اور جو فضائل اعمال فضائے صدکات فضا الحج مال صاحب کی کتابیں فضائل اعمال فضائل صدقات فضائل حج اور وہ کون سی کتاب ہے جو جزاول اور جی؟ جزاول فضل درو شریف اور جی؟ کن کو بار بار پڑھ کے جو مضمون ذہن میں بیٹھ گئے ہیں ان کو بیان کر لیا کرو آپ کے جزو بناؤ سے تفسیر لا کر شروع کی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ جب بھی کوئی بیان سنتا تھا تو کہتا تھا کہ اس نے یہ بات ٹھیک نہیں کی اس نے یہ بات ٹھیک نہیں کہی لوگوں کو بیان سنتا تھا اور بڑے احتراج کرتا تھا اور میڈیکل گاڑی کے پروفیسروں کو کہتا ہے کہ اس کا آئی کیو نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے اس کا کانسیپٹ نہیں کلیئر ہے یہ بات کرتے رہنا تفصیل پڑھنا شروع کی اس کو مزہ نہیں آیا اس کا خیال ہوا کہ یہ بے رب تھا کلام ہے اس برپ کی نہیں دوسری <خف> تفسیر لی اس سے سڑک نہیں ہوئی تیسری لی اس سے وقت نہیں ہوئی کرتے کرتے آ کر مسلم غلام احمد پرویل کی تفریح ہوتی تو اس سے اس کو تسلی ہو گئی در شروع کیا یہاں پر یہ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اور مرتض ہو گیا پھر یہاں سے جب گیا باہر ملک تو ڈاڑی تو یہاں پر ہی مختصر کر دی تھی پر وہاں پورے بہت سے ہی افارو ہو گیا اس کے زندگی کا پورا مزہ سب آدمی کو محسوس ہوتا ہے جبکہ پیشاب بھی پینا شروع کر دے شراب شروع کر آدمی کو آگے بڑھا تو گو کھانے کے بغیر زندگی کا مزہ کہاں ہوتا ہے کھانا شروع کرتا ہے شان پشاد کی مندریں ساری اس نے پار کی اور جب یہاں آیا تو مڈ ڈیز کے بعد جب نوکری گرایا اس کو کوئی نوکری نہیں تھی کوئی دے نہیں رہا تھا ہمارے پروفیسر شری بادر صاحب سے ہم کہا کہ آپ نے تبدیلی آپ لینے کا دفع کرو سر میں نہیں لیتا ہوں جس کے, جس کے پاس بھی پہنچتے تو اپنی مرضی سے مطالعہ شروع کر دینا جس کے نتائج سل ایمان تک جا کر پہنچتے ہیں پہلے وہ تو بڑی عمر کا آدمی تھا تو میرا جو اتنا خفا تھا کہ آج ہے یہاں مجلس میں بیٹھنے کے بعد اس طرح سے لاتے مارنے میں شروع کر انہوں نے وہاں جاتا ختم تھا کرنے سے پہلے ٹیلیفون آ گیا فلان آدمی ہے وہ جس کو تم نے کارپور اکیڈمی میں بھیجا تھا وہ کون سا مکمل ہونے کے قریب ہے وہ چھوڑ کر آ گیا تو میں نے کہا کہ ٹیلیفون میں میں نے کہا تم تم لاتے بس کو بھیجو اگر نہیں جا رہا تو سلسلے سے بھی ہم نے نکال دیا جو آدمی اپنی مرضی پر کام کر رہا ہو اپنی مرضی پر چل رہا ہو تو اس کے میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے اس میں رہنا شام میں رہنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے نا اس میں داخلہ ہو سامنے داخلہ ہو کر نکل گیا جاؤ تو شام سے نکل گیا سلسلے میں داخلہ ہونا اس لیے ہوتا ہے کہ سلسلے کی جو ترسیب ہے اس کے مطابق چلیں گے اس کے مطابق ہمیں تربیت کریں گے اور ایک آدمی سلسلے میں داخل ہو کر اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو آپ نے کہا کہ یہاں فوج جمع کرنی ہے اور اپنی کھیت میں حل چلانے کے لئے آدمی ہمیں چاہیے ہیں یا شکرانہ جمع کرنے کے لحاظ بھی چاہیے جو آدمی اپنی مرضی پر چل رہا ہو تو باہر ہی جا کر چلے خود ہی چلے جو آدمی کوئی معاشی کی ترتیب اختیار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ تو بڑے فخر سا سے اجازت دینا چاہتا ہے تو ہمیں اجازت دینے کی اجازت دینے پر کیا تکلیف اور کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے خود ہی کرتا جائے اور کم از کم, از کم اتنی بات اگر اتنی بات آدمی کے دل میں رہی کہ بمن مجبوری اس کو کر رہا ہوں اور روزی کا کوئی وسیلہ نہیں ہے تو کم از کم عقیدہ اس کا محفوظ رہے گا عمل صرف خراب ہوگا <تصفح> اس سے عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے عمل خراب ہو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی خدمت معاف کر دے گا کوئی اللہ اصلاح کی نجات کی تبیل نکال دے گا جب جب آپ کو گنگار سمجھتے ہوئے کسی چیز کو کر رہا ہو عقیدہ کا ختم نہیں ہوتا عمل خراب ہوتا ہے ندامت اللہ محسوس کر رہا ہو اور اللہ کی آگے کر رہا ہو تو اللہ الگ کوئی سبیر کوئی راستہ نکال لیتے ہیں نجات کا اور جو آدمی کر رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں تو جو قرآن ریسوس کے درائل نکال رہا ہوں تو اس آدمی کے مردہ دینے کا خطرہ ہوتا ہے میں بات آئی کیا جا کر آپ لوگوں کو یہ بات کہوں گا کہ بڑے ناشکرے ہو بڑے نہ قدرے ہو آمد رفت کرتے ہو لیکن جو کچھ کیا سننے ہیں آپ جو دقت دیا آپ کے ہاتھ میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو اس کے مطابق زندگی بنانے کی ترتیب نہیں اختیار کر رہے ہو تو نسخان دیکھ رات میں اس کو برکت گریج میں ڈال دیا ہے اور شفا اور زندگی بننے کی امید آدمی کر رہا ہے وہ نان کر دیا ہوا تھا تو کے گیا کہ جز کو پیدا کرو گے پنڈی سے ایک عورت آتی ہے اس ٹائم جو درجے اول کی کتابیں درجے اول شروع کیے ہوئے کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس نے خریدی ہیں اور جن دنوں ہمارے پاس یہ فیض شیخ ہے اور یہ امر امراض نہیں تھی تو اس نے کہاں کہا سے اسے ڈھونڈ کر اور یہاں تک کہا سے بیچ بیچ کر اسے اپنے لیے اور اسداد کتابیں پڑھی تھی اور ان کو پڑھ کر اس کے مطابق جو باتن میں آلات آتے ہیں ان کو پوچھتی میں نوکر پر غوسہ کیا تو وہ اس طریقے سے کیا گیا اس میں بھی بڑے جذبات تھے تو یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ کبر کی وجہ سے ہوا یا کیسے ہوا اب آپ بتائیں اور ازاد زیادہ اتنا فہم ہو گیا اس بات کو پوچھیں تو یہ کوئی یہ نہیں اور جمع ہونا اور تقریر کرنا اور کچھ مزہ آ جانا اور رخصت ہو جانا ایسی بات تو نہیں ہے نہیں کچھ کہہ رہے ہیں اس کو اس کو غور کر کے کچھ اپنی جان سے کچھ مشقت محنت کر کے تصدیب لیں گے آب صاحب پہلے کی کون کون سی کتابیں لکھی ہیں دلی اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے پہلے سے مطالعہ کرنا اور اور کون سی لکھ رہی ہے ساکر صاحب اس لائن صاحب پوری ہو گئی ہے جی. پوری ہو گئی آپ دوسرا آدمی آج کھڑے ہو کر بولے جی کون کون سی ہے کون بولے گا جی. مات صاحب بولے جیسا تو آپ دیکھ مرضی پڑھی ہیں ساری پڑی بیٹھا جی الزاف صاحب آپ نے کتنی پڑھی ہیں دوسرا درجہ مکمل کیے ماشاء ماشاءاللہ صفیر صاحب ان کتابوں کا نام کبھی سنا تھا اچھا دیکھیے کہ نہیں پڑھی ہیں کہ نہیں نہیں پڑھی تو آپ نے تو ہمارے ساتھ دس سال ضائع کیے گئے دس سال آپ نے ضائع کیا اتنی سطح کی قدر نہیں کی ہے کہ جو کتابیں لکھی ہوئی تھیں ان کو ہی پڑھ لیتے تو اب بتائیں جی اب آپ کھڑے ہو کر سلام کر لیا کریں اور تین چار بار میرے سامنے اٹھ جایا کریں اور جب مجھ سے جائیں تو پیٹ میری طرف ترنا کیا کریں اور پیچھے قدم پر چل کر جایا کریں تو ان کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ جب آپ نے اس کے نتیجے نے تربیت اس میں تھوڑی اپنی رات سے میں تو مشکل کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا میں تو مشکل کرنی ہوتی ہے اور یہ تو بہت آسان بات کتنا کتاب پڑھ لو اور ذکر کر لو اور نوافل پڑھ لو بہت آسان بات ہے جی یہ واقعہ اس سے پڑھوایا تھا آپ کے سامنے اب اسی دن کوئی اللہ علیہ کا کہ پتہ چلے کہ تربیت کیسے ہوتی تھی اور تربیت کیسے لیتے تھے لوگ اور ان کے بارے میں تین واقعات آتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے ہوا ہے تین ترتیب سے آئے ہوئے ہیں کیا گوئی رحمتہ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو یہ ان کے غالباً پوتے تھے ہاں جی پودے تھے نا ان کے پوتے تھے آپ پیروں کے خاندان کی جو آگے بال بچے ہوتے ہیں نا ان کو صاحبزادہ کہتے ہیں کہ صاحبزادگی کی بھوک صاحبزادہ جو ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کے خطرہ پر فوار ہو کر چلنا پھرنا کیے ہوتے ہیں مجاہدات تو حضرات نے کیے ہوتے ہیں اور ان کو ساری چیز مفت ملی ہوتی ساری خدمات سارے شکرانے سارے فوائد مفت ملی ہوتے ہیں صاحب زاد خان کا جو ہوتا ہے مزاج بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے تو پوتے تھے بیٹھوں بیٹوں زیادہ سے زیادہ پوتے جب بیٹھوں سے زیادہ مست ہو جاتے ہیں نئے سے نئے کپڑے پہننا صاف ستھرے خوبصورت کپڑے پہننا خوشبوئے لگائے ہوئے اور بالا میں تیل ڈالے ہوئے کنگے کیے ہوئے گلیوں میں اور لوگ بڑے جو سے یاد کر رہے ہیں کہ بزرگوں کی اولاد ہیں تو اپنے وہ گلی میں سے گزر رہے تھے کوئی ذمہ دار اور اس کے کپڑے ساتھ چھو گئے تو اس نے کہا کہ شرم نہیں آتی ہے ذمہ دار گاؤں کی ذمہ دار ہے ہماری اور اتنا ادب نہیں ہے سڑتے کے کپڑے ہمارے ساتھ چھو رہی ہے ہمارے کپڑوں کو خراب کر رہی ہے اتنی شرم نہیں اتنا حیات نہیں ہے تو صورت کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینا چاہتا تھا وہ سے کہا یا تو, ہی تو ہی میں نہیں ہے مجھ میں نہیں آیا تو ہی میں نہیں ایک دن بزرگوں کی اولاد اور شکل کو دیکھو کپڑوں کو دیکھو چلنے پھرنے کو دیکھو آسموں کو دیکھو تو خوب جھاڑ پلائی پہلا تو ہدایت کا سامان کرنا چاہتا تھا تو جمدار اور جو خوب جھاڑ پہلائی تو وہاں سے ہٹ کرائے تو کچھ ان کو خیال ہو گیا یہ ہے کہ عورت تو کچھ جو باتیں کر رہی تھی ٹھیک کہہ رہی تھی تو جانے کے بعد پھر یہ یہاں ہندوستان کے گنگو شریف سے چل کر وہاں پہنچے پھر بلخ کم از کم دو تین مہینوں کا سفر ہوگا اس زمانے کے لحاظ سے اور وہاں جا کر شروع میں آ جو شہر جو تھے انہوں نے کتوں کے کام پر لگائے ہوئے کتے گھوڑے سنبھالو جی صاف کرو کتوں کو نہلاؤ پانی گرم کرو مسجد کے وضو کا اور پوچھ گچھ بنی ڈانٹ ٹپٹ کبھی کبھی کرنا پھر جو ایک سبزاد صاحب نے کبوتر پالے ہوئے تھے تو کبوتر جو ہے وہ بلی کھا لیتی تھی تو اس لیتے ذمہ لگایا کہ کس اس, م... م... اس کو مسئلہ معلوم کرو بلی کیسے کھا لیتی ہے کبوتروں کی حفاظت کرو تو کب... لگا رہا لیکن ہاں وہ ہر روز کوئی نہ کوئی کبوتر بلی اڑا لیتی تھی آج اور ڈانٹپٹ ہو رہی ہے کبوتروں کو ہی نہیں سنبھال رہا تو انہیں ایک دن غور کرتے کرتے ان کو خیال ہوا کہ آج تو میں اس کوشش کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ کوئی یہ نہیں کرے گی کبوتر نہیں اٹھا سکے گی اور بہت تلاش کی سارا دن کرتے کرتے کر پتہ چلا کہ یہ جو نالی گھر کی ہے اس نالی سے داخل ہو کر کبوتر بلی مطلب پہنچ جاتی ہے وقت اتنا نہیں تھا کہ اس نالی کو بند کرنے کے بندے بند کرتے تھکاوٹ تھی اس اور سر رکھ کر اندر سو گئے رات کو بہت زوردار بارش ہوئی آپ کی نالی کو اس سر رکھ کر بند کیے ہوئے تھے پانی پیچھے روکا پانی روکا تو وہاں گھر پر ان کے سارا بن سیلاب بن گیا آدمی اٹھے اور جی سیلاب نالی میں پانی رک گیا ہے تو آدمی ایک بڑا ڈنڈا لیا اور ناریل میں اس نے اس کو مارا یوں نادی میں مارا جا کر سر میں لگا سر میں لگا تو ایک دن آدمی نے کہا کہ خون نکل رہا ہے خون نکل رہا ہے پانی میں خون آ رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے تو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ مرید تھے کہ بزرگ کی فارغ پر چوٹ لگی ہے اور سے خون نکل رہا ہے تو اس سے پوچھا با کیا بات ہے نالی کی مت کی ہے تم نے اتنی تکلیف پہنچائی لوگوں کو انہوں نے کہا ایسا تھا کہ اس کو آخر معلومات معلوم تھا کہ بجلی سمسیا آتی ہے اس وقت کوئی وقت بھی نہیں تھا کہ تو اس, لیے اس کو لیے کو بند کرنے کے لیے میں سر رکھ کر سویا تھا کرا کہ مجلس میں سلاکی کو پڑا تھا رحمت اللہ کی آواز سے ایسے شیخے مار کر رو رہے تھے جیسے کہ ان کے بیٹے مر گئے ہوں ہماری مسجدوں پر کہ کیا بات ہے کس کی موت کی اطلاع آ گئی ہے اللہ کے تعلق سیکھنے کے لیے ایک اللہ کے فقیر کی جان پر کھیل پر کھیل کر قربانی دینے کا تذکرہ تھا دادا اس میں کشش و, و گدار تھا بعض مجاہدات کے آدی تو خاک میں مل تو آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر سالہ دوار کو کرا محنت کرنے کی توفیق صاحب فرمائے اس کو ہم بول ہیں باتیں ہیں یہ باطن میں حال اور باطن میں ہال اور مقام اور کیفیت کی شکر میں داخل ہوں اور باطن کا حال بنے اور اعمال سے ظاہر ہوں تو پھر بات سنتی ہے اور اندر داخل ہونے میں وقت لگتا ہے صرف معلومات کی بات نہیں ہے معنے ترجمانے کی بات نہیں ہے یہ تو اپنے نفس کو مجاہدات کی بٹی پہ ڈالنا ہوتا ہے یہ سب گڑی پڑی مٹی کو اٹھاتے ہیں اس کا کچڑ بنا کر اینٹ بناتے ہیں اس کو دھوپ میں سکھاتے ہیں آگ میں جلاتے ہیں پھر وہ تین تین سو سال اور پانچ پانچ سو سال دیوار میں لگ کر دیوار کا بوجھ اور چھت کا بوجھ اٹھائی ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے کیونکہ مجاہدات کے بعد اس کو اس, اس کی حیثیت بنی ہے اس کی حیثیت بنی ہے ایسی منزلوں سے گزری آپ کو خط کا جواب ملا تھا پچھلی دفعہ آپ آئے تھے اس سے پہلے مل چکا تھا پچھلی دفعہ ملنے کے لیے آئے تھے مل چکا تھا تو آپ کے بارے میں آب بار سے کیوں نہیں کیا؟ تو میں دیا تھا کیا بات اس کو اگر کچھ طلب ہوئی تو مجھ سے تبصیلی بات کرے گا لیکن آپ پچھلی مجھے آئے وہ ہفتہ ضائع کیا آپ آج جائے آج بھی آپ ضائع کرتے گھر میں آپ نہیں یہ تو جلد از جلد جو ہے بات کو فیصلہ کر کے اس کو لینا ہوتا ہے کہ وقت ضائع نہ ہو بات آپ پوچھتے تھے پوچھتے ہیں ذکر کرتے ہیں الا اللہ سے لڑے دیکھ لیا کہ میرا بیٹا کس لیے بٹھایا ہوا ہے چی کیا اس کا وقت ضائع کر رہا ہے کیا سکھا ہے اس کو کہ گھر پر آئے کام کرے تو اس نے امام صاحب بھی جلال میں آیا اس نے کہا وہ چیز سکھا رہا ہوں کہ بادشاہ کے طرف تکھان پر بیٹھا ہوا پستہ کے تیل کے ساتھ فلودہ کھا رہا ہوگا تو یہ اب یوسف صاحب جو تھے یہ کاجی القضا بنے بعد میں اسی لاکھ پر وہ میل بازی حکومت کے ارون رشید کے تو ایک دن وہ اس کے ملنے کے لیے کسی بات پر بات کرنی تھی واپس آ رہے تو نکاح صاحب بیٹھے تو کچھ کھا کے جائیں تم نے کہا یہ فالودہ ہے لیکن یہ پشتے کے تیل میں منایا گیا ہے پشتے کے تیل میں منایا گیا ہماری طرح دیہاتی آدمی نے پستہ ہی نہیں دیکھا اس کا تو میں نے کبھی ساری بھی نہیں تو دیکھیے پیالہ لیا تو ہنسے پھر انہوں نے کہا کہ ایسے حضرت نے فرمایا تھا اس زمانے میں تو آج وہ بات پوری ہوگی دس بار ضروری پڑے